الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا نبی اللہ یا نور اللہ رفیق الحرمین میرے شیخ طریقت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اور نام سے ظاہر ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ کی رفیق زادہم اللہ شرفم و تعظیم اس میں درود پاک کی فضیلت در مختار کے حوالے سے بہت پیاری لکھئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے اسی برس کے گنا معاف فرما دے گا صلی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صل اللہ علی صل اللہ علی وسلم صلی اللہ نبی ظلم صلی اللہ علیہ اللہ مٹھے میٹھے اسلام بھائی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک کے متعلق ہم بہت ہی مفید باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں بہت ہی معلوماتی باتیں اور پچھلے کئی سلسلوں سے ہم امثال قرآن کے بارے میں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی کس لیے اپنے بندوں کی تفہیم کے لیے تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے عبرت کے لیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بات بات میں مثالیں دیا کرتے تھے تو رب تبارہ کا واطر نے بھی قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی پچھلے سلسلے میں ہم نے بندہ مومن اور منافق کے خرچ کرنے کی مثال جو رب عزول جلال علزہ وجل نے ارشاد فرمائی وہ ہم نے سنی تھی کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مگر احسان جتا کر ایزا پہنچا کر اپنے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے یہ احسان کیا ہے ایزا کیا ہے احسان کا مطلب ہے نیکی اور ایزاء تکلیف دینا صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمتہ اللہ حادی لکھتے ہیں احسان رکھنا یہ ہے دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور ان کو شرمندہ کریں جس کو مال دیا صدقہ دیا خیرات دیا اس کو شرمندہ کریں اور ایزا دینا کیا ہے ایزا دینا یہ ہے تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو آڑ دلائیں تو نادار تھا مفلس تھا مجبور تھا نکما تھا ہم نے تیری خبر گیری کی یا اور طرح دباؤ دے یہ ممنوع فرمایا گیا تو اس طرح اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے تو ایک صدقے کی مثال پہلے دی گئی منافق کی اور مومن کی اور آج بھی جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و نے مثال ارشاد فرمائی باغ جل جانے کی مثال آئیے پہلے ہم آیا سنتے ہیں پھر ترجمہ سنیں گے پھر تفسیر خزائین العرفان کے مدنی پھول چونیں گے تفسیر تفسیر عینی میں حکیم الامت مفصر شہیر حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ علیہ نے جو مدنی پھلی عنایت فرمائے وہ بھی چننے کی کوشش کریں گے آپ جس قدر توجہ کریں گے انشاء اللہ عزوجل اسی قدر زیادہ آپ کو سیکھنے کی سعادت ملے گی تو نیت کر آخر شرکت کریں گے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں حاضرین نیت کر رہے ہیں آپ بھی نیت کیجیے اور توجہ کے ساتھ سننے کی جس قدر توجہ زیادہ دیں گے اسی قدر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یاد رہے گی پاراتین سورہ بقورہ آئیٹ نمبر دو سو چھیاسٹھ ارشاد ہوتا ہے کونل تم <سلام> نقيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل الثمرات وصابه الكبر وله ضرية ضرية ودعفات وصابها إعصار فيه إعصار فيه نار فاحترقت كذلك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكدون ترجم إيه كنز الإيمان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کنز ایمان پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کی خریدنے کی توفتن دینے کی بچیوں کو جہیز میں دینے کی مساجد میں رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے امیر علیہ سنت اس کے محرک ہیں یعنی اس بات کو آپ تحریک دیتے ہیں اس بات کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ اسلامی بھائی یہ کریں کیونکہ یہ پتہ کس کا ترجمہ ہے سبحان اللہ چودہ صدی کے مجد کا ترجمہ ہے یہ کس کا ترجمہ ہے ولی اللہ کا ترجمہ ہے با کرامت ولی کا ترجمہ ہے یہ آلی مفتی حافظ کا ترجمہ ہے عاشق رسول کا ترجمہ ہے الحمدللہ نام بھی دیکھیے کند ایمان ایمان کا خزانہ تو میرے آقا علیہ حضرت اس ٹی پارک کا ترجمہ فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی اسے اس پسند رکھے گا کسے تفسیر سنیے خزان عرفان یعنی کوئی پسند نہ کرے گا کیونکہ یہ بات کسی عقل کے گوارا کرنے کے قابل نہیں ہے کون سی بات کہ اس کے پاس ایک باغ ہو كھجوروں اور انگوروں کا تفسیر صرف خزائن الرفان اگرچہ اس باغ میں قسم قسم کے درخت ہوں مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں بہت عمدہ فروٹ ہیں کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے تفصیل خزاں انفان یعنی وہ باغ فرحت انگیز و دل خشابی ہے اور نافر اور عمدہ جائیداد بھی جائیداد پراپرٹی اور اسے بڑھاپا آیا کسی بڑھاپا آیا اونر کو باغ کے مالک کو تفصیل سنیے جو حاجت کا وقت ہوتا ہے حاجت کا وقت کون سا ہوتا ہے بڑھاپے کا جو حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کسب و معاش کے قابل نہیں رہتا کہ وہ کام دندا کرے کو کاروبار کرے کھیتی باڑی کرے ہمتیں رہتی نہیں ہے تاری ہو جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے اور اس سے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں تفصر جو کمانے کے قابل نہیں اور ان کی پرورش کی حاجت ہے غرض وقت نہایت شدت حاجت کا ہے اور دار و مدار صرف باغ پر اور باغ بھی نہایت عمدہ ہے تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا تفسیر وہ باغ تو اس وقت کے ایسا عمدہ باغ جس میں انگور تھے جس میں کھجوروں کے درخت تھے اور طرح طرح کے پھل تھے اور یہ جس کا باغ ہے جو آنر ہے جو باغ کا مالک ہے وہ بوڑھا ہے کمانے کے قابل نہیں ہے ایک باغ کا سہارا ہے بچے چھوٹے ہیں ایسے عالم میں جبکہ شدید حاجت کا وقت ہے کیا ہوا ایک بگولا آیا اور جس میں آگ تھی تو جل گیا وہ باغ جل گیا تو اس وقت کے اس کے رنج و غم اور حسرت و یاس کی کیا انتہا ہے وہ بوڑھا شخص کتنا افسردہ ہوگا کتنا رنجیدہ ہوگا کہ ایک بار بڑی مدتوں کی کوشش کے ساتھ لگایا پھل پایا اور اب جب بہت حاجت کا وقت آیا کہ یہ بوڑا اور ذرائع آمدن اور کوئی نہیں ہے ذریعہ معاش ایک باغ ہے بڑا عمدہ باغ ہے بہترین باغ ہے طرح طرح کے پھلیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جی کمانے کے قابل نہیں ایسے عالم میں آگ کا بگولا آیا اور باغ کو جلا کر چلا گیا اب اس بوڑے کو حسرت کتنی ہوگی دکھ رنج کتنا ہوگا مفتی صاحب لکھتے ہیں صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال نیک عمل تو کیے عمل تو کیے ہوں مگر رضائے الہی کے لیے نہیں بلکہ ریا کی غرض سے دکھاوے کے لیے واہ واہ کے لیے شہرت کے لیے منصب کے لیے عزت کے لیے دولت کے لیے اچھے عمل کیے اللہ کے لیے نہیں کیے دولت کے حصول کے لیے کیے شہرت کے حصول کے لیے کیے واہ واہ کے لیے لوگ کہیں واہ بھی کیا بات ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ اب اس گمان میں کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے میں نیکیاں بہت کی ہیں مگر جب شدت حاجت کا وقت آئے گا کون سا وقت قیامت کا وقت قیامت کا دن تو اللہ تعالی ان اعمال کو نامقبول کر دے اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی لا اکبر لا اکبر مزید بھی لکھا ہے اس کو آگے ترتیب کے لحاظ سے میں ارض کرتا ہوں ترجمہ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ تفسیر اور سمجھو کہ دنیا فانی اور عاقبت آنی ہے دنیا فانی اور عاقبت آخرت آنی آ کے رہے گی تو اللہ تبارک کا واطلہ نے ایک باغ کے جل جانے کی مثال ارشاد فرمائی اپنے کرم سے اپنے بندوں کو سمجھایا ماشاءاللہ اللہ حکیم المت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ کبی نے تفسیر میں تفصیل نعیمی میں تیسرے پارے میں جل تین اور صفہ نمبر ایک سو بائیس بڑے پیارے پیارے مدنی پھول نائد فرمائے لکھتے ہیں اس میں چند لطیف اشارے ہیں ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں مدنی پھول ہیں ایک یہ کہ باغ اس بڈے کا اپنا ہے کسی دوسرے کا پٹے پر لیا ہوا نہیں ہے کیونکہ کسی اور کا تو صدمہ اتنا نہیں ہوگا اگر اپنا باغ ہے تو صدمہ بہت زیادہ ہوگا نمبر دو وہ باغ خود اس بڈے نے ہی لگایا ہے اس کے باپ دادا کا لگایا ہوا نہیں خود اپنی محنت کی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے نمبر تین وہ باغ کھیت نہیں کھیت جلنے پر صدمہ کم ہوتا ہے یا مالک سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی بویا تھا اور اب دوسرا بولوں گا باغ جلنے کا صدمہ زیادہ کہ عمر بھر میں ایک بار بویا جاتا ہے اس کے جل جانے کے بعد اب دوسرا باغ بو کر بہار نہیں کھا سکتا خجور کا درخت ہے انگور کی بیلیں ہیں یا دیگر فروٹس ہیں یہ آنن فانہ نہیں اگ جاتے ایک عرصہ لگتا ہے ان کو بیج سے درخت بننے میں اور درخت سے پھر فروٹ پھل آنے میں اس کا نفع حاصل کرنے میں اب کھیت جو ہے کھیتی بوئی تو وہ چند دنوں کے اندر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور اس کو دوبارہ بویا جائے پھر دوبارہ وہ پھل دے دیتا ہے جلدی اس سے وہ نفع حاصل ہو جاتا ہے مگر جو یہ مختلف قسم کے پھل ہیں اس کے درخت بہت عرصے کے بعد وہ نفع دینا شروع کرتے ہیں مزید لکھتے ہیں مفتی صاحب نمبر چار یہ کہ وہ باغ ایک پھل کا نہ تھا سال میں چار ماہ پھل دیے کہ آٹھ ماہ یوں ہی رہے ایسا بھی نہیں تھا بھی طرح طرح کے تھے نا کبھی یہ اپنا کھجور کے درخت کے وہ پھلا رہے ہیں کبھی انگور سے وہ گچھے نکل رہے ہیں کبھی کوئی دوسرا وہ پھل, پھل اس کا موسم آ گیا تو اس کے پھل مل رہے ہیں ہر قسم کے پھلوں کا باغ تھا جس کے پھل سال بھر تک بازار میں پہنچتے ہیں آمدنی ہی ہوتی رہتی ہے یہ وہ باغ تھا نمبر پانچ اس باغ میں کھجور بکسرت ہے اب کھجور کا درخت جو ہے نا بہت نافے ہے بہت زیادہ نفع دیتا ہے بہت زیادہ اس کے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اس کے آنر کو اس کے مالک کو جو اس کے باغ کا مالک ہو پھل لکڑی پتے وغیرہ سبھی کام میں آتے ہیں اس کے پھل تو کھایا جائے گا اور گٹلی اس کے بڑے کام ہوتے ہیں آج کل تو تصویر بھی بنتی ہیں اس سے نا اور اس کی لکڑی جو ہے یہ جلانے کی بھی کام آتی ہے اور بعض جگہوں پر اب بھی دیہاتوں میں اس کے وہ ستون بنائے جاتے ہیں پلر کے طور پر یوز ہوتا ہے چھت پر یہ لینٹر کے طور پہ سمجھ لیں یوز ہوتا ہے اس کے پتے ٹوپیاں آج کل مسجد میں پہن کر ہوتی ہیں اور دیگر وہ بہت ساری چیزیں چٹائیاں بنتی ہیں اللہ میں نصیب فرمائے مدین پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی چٹائی استعمال کریں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عرب لوگ کھجور کا شربت اور گڑ بناتے اس میں چائے پکاتے ہیں اس کے تنے شیر شاخوں کی کڑیاں پتوں کی چھت مکان میں ڈالتے ہیں غرض کے کھجور ان کی زندگی کا سہارا ہے کن کی زندگی کا سہارا عرب کا اب مفتی صاحب مزید ایک سفا چھوڑ کر آگے سے میں کر رہا ہوں تفسیر کا خلاصہ اے خیرات کرنے والوں بھلا سوچو تو تم میں سے یہ بات کسے سے پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور انگور کا گھنا باغ ہو جس کے نیچے پانی کی نہریں چلتی ہوں جس سے وہ باغ ہرا بھرا ہو کے دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کا آرام بھی ہو خوب پھلوں سے لدا ہوا ہو کھجور انگور کے علاوہ اس میں اور بھی قسم قسم کے پھل اور میوے ہو باغ والا بڈا ہو جس کی گزر اوقات اس باغ پر ہو کسی اور کمائی کے لائق نہ ہو اس کے باوجود اس کے چھوٹے ناتواں بچے بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں اور اس بڈے کو ان بچوں کی خبر گیری سے کوئی امید نہ ہو بلکہ سب کا بوجھ اسی پر اور سب کا ذریعہ معاش یہ باغ ہو ایسی حالت میں اچانک اس باغ پر لو کا آئے جس میں سخت مولک آگ ہو جس سے وہ ہرا بھرا باغ آن کی آن میں جل کر تباہ ہو جائے نہ پھل رہے نہ شاخیں نہ پتے نہ لکڑیاں نہ جڑ بلکہ راک کا ڈھیر نظر آئے اس وقت اس کا رنج و غم کس کا جو مالک ہے جو بڈا ہے ایجڈ ہے وہ بیان سے باہر ہے اس کا رنج و غم بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس بڈے کا خرچ پورا آمدنی کے اسباب نہ سخت بے کسی بے بسی کا وقت ہے ظاہر ہے یہ بات کوئی پسند نہ کرے گا اسی کی مثل یہ ہے کہ کوئی اولن صدقہ دے یا نیک عمل کرے صدقہ کیا ہوتا ہے ایک ہے صدقہ پچھلے سلسلے میں ویرز کیا گیا تھا واسطہ صدقہ پیارے کی حیا کا نالے مجھ سے حصہ بخش بے پوچھے کہ لجائے کو لجانا کیا یہ واسطہ ایک ہے سودا دال ساکن نہیں ہے بلکہ اس پر زبر ہے متحد بھی کہیے نا زبر ہے اس پر اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینا خرچ کرنا برحال مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کوئی اولا صدقہ دے یا نیک اعمال کرے جس کے قیامت میں کار آمد ہونے کی امید ہو بعد میں اس خیرات پر تانا دے یا ایزا پہنچا کر اسے برباد کر دے جب قیامت کا دن آئے یہ سخت محتاج مجبور اور کوئی دستگیری کرنے والا بھی نہ ہو اس وقت اسے عبادات کا باغ اجڑا ہوا اور پھل تباہ شدہ ملے بتاؤ اس دن اسے کیسی بے بسی اور حسرت ہوگی اور اس کی آرزوں کا کس بری طرح خون ہوگا جب تم اس ہرے برے باغ کا اجڑنا پسند نہیں کرتے تو اپنے صدقات اور عبادات کے باغ کو ریا کاری احسان و ایزا سے کیوں آگ لگاتے ہو یہ عبادات کیا ہے یہ باغ ہے مثال دی گئی نا یہ باغ ہے اور اس کو آگ لگانا کیا ہے اس میں آگ کیا ہے یہ ایک باغ کو تباہ کیا چیز کر سکتی ہے بطور آگ وہ ہے احسان جتانا نیکی جس سے کہ اس کو احسان جتایا جتایا جائے اس کو آر دلائی جائے اس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کو پریشرائز کیا جائے ایسے ندانوں کی کمی تھوڑی اپنی اوقات بھول گیا ہم نے تیرے ساتھ کیا نیکی کی تجھے کوئی جانتا نہیں تھا تجھے کو منہ نہیں لگاتا تھا تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بےچارے خرچ بھی کیا اور نیکی بھی برباد ہو گئی اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالی اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم ان میں سوچو بچار کر کے اپنی حالت سنبھالو لکھتے ہیں ایمان باغ کی زمین ایمان کیا ہے یہ باغ کی زمین ہے اور مختلف اعمال جو ہیں اس کے پھل والے درخت ہیں ایمان کیا ہے زمین اور یہ جو پھلدار درخت ہیں یہ کیا ہیں اعمال مال نیکیاں اخلاص اور اچھی نیت کیا ہے باغ کی نہریں یہ نہریں بہری ہیں اس کے بغیر پھل کیسے آئے گا درخت کیسے پروان چڑھے گا اخلاص اور اچھی نیت کے بغیر نہیں امید اور ثواب جو ثواب کی امید ہے یہ اس باغ کے ہیں کچے پھل اس باغ کے کیا ہیں یہ کچے پھل جس کے پکنے کا انتظار ہے احسان جتانا فقیر کو ایزا دینا یہ ہے آگ والا بگولا جس سے یہ باغ تباہ ہو جائیں گے قیامت کا دن گویا اس کے بڑھاپے کا وقت نہ کام آنے والے اہل قرابت اولاد اس کی کمزور سرویت اس دن کی انتہائی پریشانی گویا یہ باغ والے کی حسرت ہے اللہ اکبر لا اکبر مٹھے میٹھے اسلام بھائی چینل کے ناظرین اس مثال کے تحت علماء نے اور بھی کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی سمجھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق فرمائے حضرت علامہ مولانا حافظ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سینا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے متعلق پوچھا جو اس آیت میں مثال دی گئی اس کے بارے میں پوچھا کی یا امیر المؤمنین اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے اس کی موت قریب آ لگے اس کی ہڈی کمزور ہو چکی ہو اس وقت اس کو اس بات کی زیادہ احتیاج ہو حاجت ہو ضرورت ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو اور اس وقت وہ دو کے سے برے کام کرنا شروع کر دے اور ایسے برے کام کرے جن سے اس کے سابقہ سارے نیک کام اور صالح عمل اکارہ چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں اور اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس آخری برائی سے جل کر راکھ ہو جائے حضرت مفصر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ مثال جب بیان کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اس کا اثر لیا اور آپ حیرت میں پڑ گئے اللہ اکبر تو ایک مثال تو یوں بتائی گئی کہ وہ احسان جتا کر ایزا پہنچا کر اپنے صدقات کو نیک اعمال کو برباد کرتا ہے اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے پھر احسان جاتا آتا ہے اور اپنا اپنی کے باغ کو برباد کرتا ہے اور ایک اس کی وضاحت یوں کی گئی اس مثال کی کہ ساری زندگی نیکیاں کی مگر آخری عمر میں آ کر وہ ایسے کرتوت کرتا ہے کہ اپنی نیکیاں جس سے برباد کرے اللہ اکبر اللہ اکبر میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے یاد رکھیے کہ ہم نہیں جانتے ہمارا اختتام کیا ہوگا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے اردو میں اس موضوع پر شاید اس سے پہلے کوئی کتاب نہ لکھی گئی ہوگی اور بہت اہم موضوع ہے یاد رکھیے کہ برے خاتمے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا درست نہیں ہے نادانی ہے اللہ کا احسان ہے اس, اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں مگر ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے سمانت نہیں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے بہت سارے کفار مسلمان ہو جاتے ہیں نا جی ہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے آپ کو مدنی باہر بھی بتاؤں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ گیا افریقہ میں کینیا کے اندر وہ ایک ہاسپٹل کے اندر اسلام بہ گئے کرنے عیادت مدنی نامات میں بھی شامل ہے اللہ نصیب فرمائے تو پتہ چلا کہ قریبی ایک کسی دوسرے مذہب کا عالم وہ پڑا ہوا ہے اسلامی اس کے پاس چلے گئے انفرادی کوشش کی نیکی کی دعوت تھی اور دعوت اسلامی والوں کا مدری مقصد ہے کہ اپنی لوگوں کی سلاح کرنی ہے کفار کو نیکی کی دعوت ہے. دعوت دیتے اور جس پر کرم ہوتا ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے وہ بوڑھا شخص جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری اسلامی بھائی اس کے پاس انفرادی کوشش کرنے کے لیے پہنچ گئے انفرادی کوشش کی وہ کسی مذہب کا پیشوا تھا عالم تھا انفادی کوشش کی اس نے الحمد للہ عزا وجل مبلیغین دعوت اسلامی کی انفادی کوشش کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ ساری زندگی دین اسلام کے علاوہ کسی دین پر وہ گزارتا ہے اور آخری وقت میں مبلیغین دعوت اسلامی پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام قبول بھی کر لیتا ہے ان عند اللہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام ہی قبول ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دن لے کر آئے گا وہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا تو جس طرح کافر اسلام قبول کر کے چلا جاتا ہے اسی طرح مسلمان مرتدوں کے بھی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے آئیے آپ کو میں قرآن سناؤں پارا دو سورہ باقارہ ایت نمبر دو سو سترہ ارشاد باری تالا ومن يرتب منكم عن دينه فيمط فيمط وهو كافر فأولئك حمطت فِي في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها ترجمہ کنز ایمان اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا کارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دو والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا جو اسلام سے پھر جائے گا مرتد ہو کے مرے گا مرتد اسے کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا اور پھر اس نے اپنے مذہب تبدیل کر کے کچھ اور اختیار کر لیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا آئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ماں دے دے تو استقامت دیتا سیتا میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا سیتا میں تجھ کو تیرے نبی کا امین سونے ترمیمی جی کی ایک حدیث پاک یہ حدیث نمبر ہے دو ایک سو اٹھان میں اس طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہمارے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ان میں بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دیں بعض کافی پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے جبکہ باس مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے باس کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے یاد رکھیے حقیقی معنوں میں تو کامیاب وہی ہے قابل رشک وہی ہے جو قبر میں بھی مومن ہے ایمان سلامت لے کر چلا گیا جنت میں وہ داخل ہو گیا جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلا گیا تو کتنا کامیاب ہے اللہ اللہ اللہ لاہ اکبر بہت کچھ مدنی پل امیر سنت نے اس میں عنایت فرمائے وقت کی کمی کی وجہ سے اب سارے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے تو اس کے شروع میں کئی سفاد اس پر لکھے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین کو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی پڑھیں اور اس کے بعد مزید اس میں بہت کچھ باتیں وہ بھی پڑھیں اعلی حضرت کے ملفوظہ شریف کے حوالے سے لکھا ہے میرے سنت نے جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مفتی صاحب تفصیل نعیمے میں فرماتے ہیں کام بگاڑنا آسان ہے بنانا مشکل ہے باغ لگانا مشکل ہے مکان بنانا مشکل ہے مگر اوجاڑ دینا آسان ہے دوست بنانا مشکل ہے دوستی ختم کرنا آسان ہے کنویں سے نکلنا مشکل ہے گر جانا آسان ہے ایسے ہی آخرت کے متعلق سوچ لو آخرت بنانا مشکل ہے بگاڑنا آسان ہے شیطان کی لاکھوں برس کی عبادتیں صرف سجدے کے انکار کر دینے پر برباد ہو گئی برباد ہوتے ایک منٹ نہ لگا عبادت کی اسی ہزار سال اور ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ سال مفتی صاحب لاکھوں سال لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لاکھوں سال عبادت بربادی کتنی دیر لگی ایک منٹ بھی نہیں لگا اللہ اللہ اللہ تعالی ہماری آخر سنوار دیں تو عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے مفتی سب لکھ رہے ہیں زندگی میں سارے امال کچی کھیتی کی طرح ہیں جس پر آفتوں کا خطرہ ہے کوئی بھی اپنے مال پر نہ ہو اپنی نیکی پر نہ ہو کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں میں تو حافظ قرآن ہوں میں تو مبلغ ہوں میں نے حج اتنے کیے ہیں میں نے عمرے اتنے کی میں نے صدقے اتنے دیے میں نے خیرات اتنے کیے اتنا بھی شادیاں کرائیں یہ کام کیا وہ کام کیا بہن کی مدد کی بھائی کی مدد کی اولاد کی مدد کی ماں کی مدد کی باپ کی مدد کی پڑوسیوں کی مدد کی مسجد بنا دی جامعہ بنا دیا مدرسہ بنا دیا نہیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اپنے نیک عمل پر نازن ہو ڈرتے رہیں نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور ہم جیسے گناگر گناہ کر کے بھی ماض اللہ بے خوف ہے تو برال میٹھے میٹھے اللہ تبارک گواتا نے یہ پاراتین سورہ بکرا کیمبر دو سو چھیاسٹھ میں باغ جل جانے کی مثال ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کے توفیق فرمائے آئیے کچھ اس کو سوال ہم کرتے تاکہ ہمیں ذہن میں یہ راسک ہو جائے محفوظ ہو جائے سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد یہ باغ جل جانے کی مثال ربیض الجلال ازدل نے کس پارہ کس سورہ کی کون سی آیت میں شاید فرمائی پارہ نمبر تین سورہ بکارا اور آیت نمبر دو سو چھت ماشاء آپ نے درست فرمایا ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملا کہ صداقات اور عبادات برباد ہو سکتی ہیں کس بنا پر ریاکاری کرنا ایزا دینا اور احسان کو جتلانا اگر یہ معاملات کیے گئے عبادت کرنے کے بعد تو یہ عبادات عکارت ہو جائیں گی آپ نے مفتی احمد یار خانت اللہ تعالی نے نعیمی میں وہ مثالیں دینا اس کی اس مثال پر مزید مثالوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ایمان کی مثال کیا دی ایمان کا باغی زمین کا ہے اور جو آم آل ہے آم کیا ہے پال والے درخت جی خلاص اور جیسا یہ نہر ہے پانی ہے نہریں باغ کی نہر ہیں ماشاء اللہ اور امید اور ثواب کیا ہے میرا ثواب یہ کچے فالے ہیں ماشاء اللہ کا آپ نے جن کے پکنے کا انتظار ہے ٹھیک ہے جن کا پکڑا چلے آپ نے کافی جوابات دیے وہ ماشاء اللہ مر احسان جتانا اور دے کر ایزا پہنچانا اس کو کس سے تصویر دی گئی احسان جتانا اور ایزا پہنچانا اس کو آگ کے بگولی سے تسوی دی گئی جو باغ کو جلا دیتا ہے مطلب باغ کے اندر جتنے بھی جو بھی یہ اعمال ہیں نا ایمان کی زمین میں جو درخت احمال کے پروان چڑھ رہے ہیں اگر احسان جتایا فقیر کو ایزا پہنچائی تو یہ آگ کا بگولا یہ اعمال کے درختوں کو راک کر کے چھوڑ دے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لاہو قبر لاہو تو جس طرح اس بڈے کا باغ وہ آگ کا بگولا آنے کی وجہ سے برباد ہو گیا اسی طرح وہ بندہ جو نیک امال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نیک امال مجھے آخرت میں کام آئیں گے مگر ہوگا کیا جی جی مطلع. اس کے امال پر بات ہو جائیں گے سارے کے سارے وجہ تانے دے کر اور ایزا پہنچا کر اس نے اپنے امال کو بات کر لیا لا. لا. وہ امید کرے گا کہ مجھے اس کا حضر ملے گا جو میں نیکیاں کی مگر اس کو اسی طرح حسرت ہوگی جیسے اس بڈے کو حسرت ہوگی کہ جس کا باغ بڑا علیشان ہے مگر آگ نے سب راک کا ڈھیر کر چھوڑا اب اس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کا معاملوں مددگار نہیں ہے تو اسی طرح وہ بندہ قیامت کے روز بے بس بے بےکس ہوگا کہ جس نے نیک اعمال کیا مگر دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمال. ماشاء اللہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے جی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جو اس جس پر اس کا خاتمہ ہوگا اس پر اس پر اعمال کا ہوگا درست علی الحبیب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اس مثال کے متعلق ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کو اسلام میں بتا دیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا تھا نا تو انہوں نے کیا پھر اس کا وہ وضاحت کی جی بتائیں ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے ساری زندگی جو ہے وہ اچھے مال کرتا رہے لیکن جب اس کا آخری وقت آئے تو اپنے اعمال کو برباد کر لے اور گناہوں میں پڑ جی اور ایسے گناہ کرے جن کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نی... نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں تو اس شخص کو کیسی حسرت ہوگی کہ اس نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ برباد کر اور تو اس بنا پر ماشاءاللہ اللہ آپ نے درست کہاشرے اس, اس بنا پر یہ آج جو نا فقط صداقات کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے ان کے لیے تو ہے ہی بلکہ ساری نیکیوں کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے کرم سے نیکیاں بھی کریں اور اسے ڈرتے بھی رہیں اب علم کی کمی بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جہالت بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے کہ نیکیوں پر نازا رہتے ہیں ہم لوگ تو مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لیں گے اور مدنی ماحول میں جب آ جائیں گے اچھی صحبت ملے گی مدنی چینل دیکھتے رہیں گے مطالعہ کرتے رہیں گے مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کریں گے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ذہن بنے گا علم دن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے ثمرات دنیا آخرت میں حاصل ہوں گے آئیے میں آپ کو نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی عظیم تصنیف ہے یہ فضان سنت کا چھٹا باب ہے اس میں بڑی پیاری دل دلرباح مدنی بہار ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں شہر یہ پنجاب کا شہر ہے اس کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لو نمازوں سے جی چورانا داڑھی مڑانا والدین کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے گانے باجے سننے کا تو مجھے جنون کی حد تک شوق تھا اس کو کہتے ہیں کریز تھا پاگل پن تھا طرح طرح کے گانے میرے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ بھی ملوث تھا جینز کے سوا کسی اور کپڑے کے پتلون نہ پہنتا حتیہ کے ایک مرتبہ عید کے موقع پر والی صاحب نے سوٹ سلوا لیا میں نے پہننے سے انکار کر دیا اور نف کی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ خرید کر عید کے پرمسرت موقع پر اسی لباس میں ملبوس ہوا فیشن کا دل دادا امام اور کرتا پاجامہ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی میرے سدھرنے کے اسباب کو یوں ہوئے ہماری مسجد میں نئے امام صاحب تشریف لائے جو کہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی رغبت دلائی ان کی انفرادی کوشش کے سبب میں نے دو ایک ہفتہ وار سنت و اجتماع میں شرکت کری لی ایک دن انہوں نے والد صاحب کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتوبۃ المدیرہ سے جاری ہونے والے سنت و بھر بیان کیسیٹ مردے کی بے بسی توفتن دی اللہ عزہ کی رحمت سے ایک رات مجھے کیش سننے کی سعادت حاصل ہوئی الحمد للہ ازل اس بیان کی برکت سے میرے دل کی دنیا زیرو زبر ہونے لگی خاص کر اس جملے انسان کو مرنے کے بعد اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا گاڑی ہوئی تو وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی اس جملے نے میرے دل میں مدی انخلا برپا کر دیا الحمد للہ یہ سجل میں نے ہاتھ و ہاتھ اپنے تمام سابقہ کو نام سے توبہ کر لی اپنا موبائل اور کمپیوٹر بھی گانوں کی نحوستوں سے پاک کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اس مدنی ماحول نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا میں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک سر پر امامہ شریف کا تا سجا اور سنت کے مطابق میدانی لباس بہتن کر لیا الحمد للہ یہ سمجھ تادم تحریر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کی کوششوں میں مصروف ہوں یقیناً <تصفيق> وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماہا <سؤال> یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی <سؤال> یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی <سؤال> دلائے خوفے خدا مدنی محار جسے خیر سے مل گیا مدنی محار گنگارو آؤ سیاح کرو آؤ گنا تم سے دے گا چھوڑا مدنی محار گناہ گنگ سیاہ گناہ گناگارو سیاہ رو گناہ تم سے دے گا چھڑا مدنی ماہو یقیناً مقدر کا وہ ہے جسے خیر سے مل گیا مدنی خیر سے مل گیا مدنی داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اسلامی بھائی امام بنتے ہیں تو امام جو ہے نا یہ سمجھیں کہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے تو انہیں انفادی کوشش کرنی چاہیے درس کی ترکیب بنانی چاہیے علاقہ دورہ کرنا چاہیے قافلوں میں سفر کرنا بھی چاہیے کروانا بھی چاہیے اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیانات کی کیسٹیں جو ہیں نا یہ اصلاح کا سبب بنتی ہمیں لینی بھی چاہیے توفتاً دینی بھی چاہیے سننی بھی چاہیے سنانی بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول سے اخلاص کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے آمین بچا ہند الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم